چار رکعت فرض نماز میں اگر دو رکعت کے بعد تیسری یا چوتھی رکت میں سورت فاتح کے بعد کوئی اور سورہ کا کچھ حصہ پڑھ لیا اور یاد آنے پر رکو میں صاف کرنا ہوگا ہاں کسی نے اگر بات کی جو دو رکعتیں فرض ہیں جس میں کراط واجب نہیں اس میں اگر بھولے سے کسی آدمی نے قراعت کر دی تو اس میں نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ فک کی کتابوں میں ایک فتویٰ اس کے حق میں بھی کہ دوسری جو دو رکاتے ہیں اس میں سور فاتحہ پڑھے اچھا اب موازنہ جب کیا مسائل میں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ دلائل یہ فتویٰ اعلی حضرت کا احکام شریعت میں ایک کتاب ہے احکام شریعت تو دونوں کے دلائل ہم نے دیکھے تو دونوں پر دلائل کہ بھائی سور فاتحہ جو ہے وہ پڑھنی افضل ہے ایک یہ کہ اس میں کراط جو ہے وہ واجب نہیں والا حضرت درمیانی فتوہ یہ لکھا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ لوگ اگر اپنی اپنی الگ نماز پڑھیں تو وہ پہلی دو رکعتوں میں سور فاتح اور بھی کریں اور بعد کی دو رکعتوں میں سور بھی پڑھیں اور فرمایا جب آدمی امامت کرے تو یہ خاص تلقین ہے امام کو کہ وہ امامت ایسی سہل کرے کہ لوگوں پہ وہ بوجھ نہ بنے تو اس میں فرمایا اگر امامت کرے تو امامت میں تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ نہ پڑے کہ نمازیوں کے لیے سہولت ہوگی ٹھیک ہے نا اگر نمازی اس کو گرا جانے اور یہ سمجھے کہ بہت وقت لے رہے مولانا تو یہ جملہ بھی استعمال کیا جاتا ہے پھر تو اس کو تیسری چوتھی میں کراط کرنا حرام ہے اگر مختلف پر بار گزرے ٹھیک اور اپنی نماز پڑھے تو اس میں وہ پڑھ سکتا ہے اور کسی نے غلطی سے اگر تیسری چوتھی میں کوئی کراط کر لی شرن کوئی گناہ نہیں کہ یہ قول کے مطابق کراط ہے لہذا اس پہ سجدہ دیسا ہو بھی نہیں ہے کوئی تعدیم بھی نہیں ہے